روزہ صرف کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے روزہ دراصل یہ ہے کہ آدمی لغو اور بہدہ بات کو چھوڑ دے ایک شخص اگر بظاہر روزہ رکھے اور اسی کے ساتھ وہ جھوٹ بولے گالی دے غیبت کرے بتخاہی کرے کسی کو بے عزت کرنے والے کلمات بولے تو اس قسم کے اعمال میں مبتلا شخص سچا روزے دار نہیں ہے اس قسم کا روزہ حدیث کے الفاظ میں ایسا ہے جیسے کسی آدمی نے خدا کی جائز کی ہوئی چیز سے روزہ رکھا اور پھر خدا کی حرام کی ہوئی چیز سے اس نے افطار کر لیا